السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين أما بعد وعن نبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام نماز کے شرائط کا بیان چل رہا ہے قبلے سے متعلق بات گزر چکی ہے اور آج کچھ حدیثیں ان مقامات سے متعلق ہیں جن مقامات میں نماز پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے بال افزے دیگر یا با الفاظ دیگر یہ سمجھیں کہ مکان کا جگہ کا پاک و صاف ہونا بھی ضروری ہے کچھ جگہیں ایسی بھی آئیں گی جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست کی وجہ سے منع فرمایا ہے جیسے ایک حدیث ابھی جو پڑھی گئی ہے صحیح حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ الارض الحہ مسجد پوری روز زمین مسجد ہے جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز بندہ ادا کر لے سفر میں ہے حضر میں ہے جہاں مسجد نہیں ہے کہیں بھی جگہ ملے نماز پڑھ سکتا ہے بندہ سوائے مقبرہ کے قبرستان کے کہ وہاں نماز پڑھنا منع ہے مقبرہ سے اس لیے منع کیا گیا کہ مقبرہ میں نماز پڑھنے اور رکوع اور سجدہ کرنے سے شرک کی طرف راہ ملتی ہے اور یہ قبریں ہی زیادہ تر مسلمانوں میں بلکہ انسانیت میں شرک کا ذریعہ بنی ہے نو علیہ السلات وسلام کی قوم کے لوگوں نے انہی شخصیتوں اور قبروں ہی کے ذریعے سے شرک شروع کیا تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور پیش حدیث گزر چکی ہے کہ لعن اللہ یہود النسارہ اتخد و قبو قبور امبیاہم مساجدہ کہ اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی مسجدوں کو ہاں اپنے اپنے اپنے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا مسجد بنا لیا اور ایک حدیث اور ہے کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پر کیا بنا لیتے تھے ہاں مسجد بنا لیتے تھے تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک تک پہنچانے والے تمام راستوں سے روک دیا ان راستوں میں سے ایک راستہ کیا ہے قبرستان پر نماز پڑھنا بھی ہے اسی وجہ سے اگر کسی مسجد کے اندر قبرستان ہے یا قبر ہے تو اس مسجد میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے کسی مسجد میں اگر قبر ہے تو اس مسجد میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے اپنے ہندوستان کے اندر بہت ساری مسجدوں میں بہت ساری مسجدوں میں قبریں ہیں اور لوگ وہاں پر نماز پڑھتے ہیں اس میں دیوبندی اور بریلوی کا فرق نہیں ہے بلکہ بعض دیوبندی حضرات کے کی مسجدوں میں بھی قبریں ہیں وہاں بھی وہ نماز پڑھتے ہیں مئو کے اندر مرزا ہادی پورہ کے کارنر پہ ایک مسجد ہے مسجد احناف لکھا ہوا ہے اس مسجد کے بالکل بھی صحن میں قبر ہے اور پہلے لوگوں کا تصور بھی یہی تھا کہ ہاں پیر صاحب حضرت جی امام صاحب اگر فوت ہو جائے تو ان کو مسجد ہی میں دفنا دو مسجد کے بغل میں جس کمرے میں رہتے تھے اسی میں دفنا دیا کرتے تو بہت ساری مسجدوں کا یہ مسئلہ ہے تو ایسی مسجدوں میں نماز درست نہیں ہے اور آج بھی نظام الدین جو اہل تبلیغ کا مرکز ہے معاف کیجئے گا تکلیف نہ ہو لیکن چونکہ عقیدے کی بات ہے اور دین کی بات ہے نماز کی بات ہے اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کسی کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے ہاں نظام الدین میں جو اہل تبلیغ کا مرکز ہے اس مسجد میں بھی باقاعدہ امیر جماعت کو دفنایا گیا ہے بعد میں لوگوں نے اعتراض کیا تو اس پر دیوار چن دی گئی ہے یہ بھی واقعہ ہے اور صحیح بات ہے تو میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبرے میں یا قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا اسی حدیث کے پیش نظر ان مسجدوں میں نماز نہیں ہوگی جن مسجدوں میں قبرے ہیں اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسجد پہلے بنائی گئی ہے قبرستان یا قبر بعد میں بنائی گئی ہے اس میں تو قبر کو اکھاڑ کر کے آ, اس کی مٹی وغیرہ کو آ, احترام کے ساتھ کہیں قبر عام قبرستان میں لے جا کر کے دفنا دیا جائے کہ ممکن ہے کہ بھائی جس میں کا حصہ ہو باڑی ہو کچھ ہڈیاں وغیرہ نکلے اور اس جگہ کو خالی کر دی جائے گی مسجد کے لیے صاف کر دیا جائے اور اگر قبرستان پہلے تھی وہاں پر یا قبرستان تھا وہاں پر لوگوں نے وہاں پر مسجد بنا لی گی, تو مسجد کو ختم کر دیا جائے گا اور اس مسجد میں نماز نہیں ادا کی جائے گی ڈھا دیا جائے گا منہدم کر دیا جائے گا اس مسجد کو. ولہمام اسی طرح سے حمام میں ٹوائلٹ میں لیٹرین میں باتھ روم میں ہاں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کیوں منع کیا گیا ہے اس لیے کہ یہ جگہیں ہاں کس ہاں, ناپاک ہوتی ہے نجاست کی جگہ ہوتی ہیں تو یہ حدیث عام ہے سمجھ لیجیے کہ حمام تو خاص ہے لیکن حمام سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان جگہوں پر بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی جو جگہیں ناپاک ہیں جو جگہیں ناپاک ہیں وہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی اگلی حدیث ہے وانب نے عمر رضی اللہ تعالی کچھ کسی کو سوال کرنا ہے تعلق سے وان عمر رضی اللہ تعالیٰ نحمان صلی اللہ علیہ وسلم المزبلتی ولم ذرتی و المقبرتی ومعاطن طریقی وفوق تریقی بیت اللہ وفہر الترمذی طلّہ یہ حدیث صنعت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن ان اس حدیث کے اندر جن جگہوں سے یا جن جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے ان جگہوں کے بارے میں دوسری صحیح حدیثیں موجود ہیں صنعت کے اعتبار سے اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے حدیث ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر اکثر تعلق سے اکثر باتوں یا اکثر جگہوں کے تعلق سے دوسرے حدیثیں موجود ہیں دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و نے سات جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا نہایو صلاحی سب مواتین سب امار سات مواتن موطن کی جمع ہے یعنی جگہ سات جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا نمبر ایک المضبلہ مضبلہ کس کو کہتے ہیں کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ گھور جس کو کہتے ہیں یا گندگی کی جگہ جہاں کوڑے ڈال دیتے ہیں لوگ لے جا کر کے وہاں پر کس لیے منع ہے ابھی حدیث گزری الحمام والی حدیث گزری حمام والی حدیث سے پتہ سمجھا جا سکتا ہے کہ چونکہ وہ نجاس کی جگہ ہے اس لیے وہاں منع ہے اسی طرح سے مزبلہ بھی نجاس کی جگہ ہے گھور جس کو کہتے ہیں ہاں وہاں بھی نماز پڑھنا درست نہیں مذبح خانہ جہاں جانور وغیرہ ذبح کیے جاتے ہیں کیوں وہاں منع ہے اس لیے کہ وہ بھی خون وہاں پر ذبح کیا جاتا ہے تو خون کیا ہے نجیس ہے کہ نہیں جی خون ناپاک ہوتا ہے اس لیے وہاں منع کیا گیا والمقبرہ مقبرہ والی بات پیچھے پچھلی حدیث میں گزر چکی ہے اسی طرح سے بیچ راستے میں بھی نماز پڑھنے سے گزرگاہ میں بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے اللہ یہ کہ جیسے جمعہ وغیرہ میں یا حرمین میں حرم شریف کے اندر خاص کر کے قطل مکرمہ کے اندر اتنی بھیڑ ہوتی ہے خاص کر کے حج کے ایام میں رمضان کے ایام میں کہ نماز کے وقتے لوگ روڈوں پر بھی مسل بچھا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو اگر ضرورت ہے وہاں پر تو ٹھیک ہے ورنہ عام راستے میں کوئی مسلح بچھا کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہ درست نہیں ہے اسی طرح سے الحمام حمام کی بات گزر چکی ہے اسی طرح سے اونٹ کے باڑے میں بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے دوسری حدیث اس تعلق سے موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے باڑے میں بکریاں جہاں باندھی جاتی ہے وہاں نماز پڑھنے سے نہیں روکا لیکن اونٹ کے باندھنے کی جگہ سے روکا ہے کیوں وہاں پر روکا وہاں پر نماز پڑھنے سے روکا ہے کوئی صاحب بتائیں گے اونٹ خطرناک جانور جی جی اونٹ خطرناک جانور ہے ہاں اونٹ خطرناک جانور ہے ممکن ہے نماز کی حالت میں وہ اپنا ہاں کوئی بدلہ نکال لے اور بدلہ نکالنے انتقامی جانور ہوتا ہے اونٹ جو لوگ پالتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اونٹ جو ہے انتقام لینے والا جانور ہوتا ہے کبھی موقع پاتا ہے اب ظاہر سی بات ہے اونٹ جو پالتا ہے کبھی نہ کبھی اس کی غلطی کی جیسے دو چار لاٹھی جماتا ہی ہے اس کو تو اونٹ بھی اپنا موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب کبھی موقع ملے تو اس کو بھی ہاں مزہ چکھا دے اپنا بدلہ نکال لے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ساتویں چیز ہے وفا قدار بیت اللہ بیت اللہ کے کی چھت پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے یہاں پر یہ بات کہ بیت اللہ کی چھت پر منع نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اس مسئلے کے تعلق سے کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی علماء نے اس سلسل میں اختلاف کیا ہے کہ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آ جاتی ہیں لیکن اس واقعتاً وہ چیز پیش نہیں آتی ہے اب بیت اللہ کی چھت پر کون نماز پڑھنے جائے گا لیکن اگر کوئی شخص بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو کیا فتویٰ ہے نہیں ہو, نہیں ہو, جی نہیں ہو, ہو جانا چاہیے جا کیونکہ بیت اللہ کے اندر اگر کوئی پڑھ رہا ہے ہاں اوپر کی بات کر رہے ہیں اوپر کی بات کر رہے ہیں ان دونوں مفتیوں کا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں ہوگی کیونکہ اس میں رخ کا مسئلہ ہے کہ رخ کدھر رخ کریں گے ہاں ہوا میں اس کا قبلہ ہوگا تو صحیح بات یہ ہے کہ بیت اللہ کے چھت پر اگر کوئی نماز ادا کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی مناسب نہیں ہے لیکن اس کی نماز ہو جائے گی جو مفتی صاحبان کی تعلیل ہے وہ وجہ جو بیان کر رہے ہیں کہ رخ کدھر ہوگا تو اب آپ دیکھیں بیت اللہ کی ہاں بیت اللہ کے یعنی حرم شریف کے مسجد حرام کے دوسرے فلور پر تیسرے فلور پر نماز پڑھی جاتی ہے اور ہوٹلوں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن بیت اللہ کی کیا کہتے ہیں چہار دیواری جو ہے وہ کتنی ہے کتنی ہائٹ ہے اس کی 20 ہاں بیس فٹ ہوگی زیادہ سے زیادہ بیس تیس فٹ ہوگی اوپر نماز پڑھتے ہیں تو اوپر جو ہے کیا ہے قبلہ کا وہ کیا کہتے ہیں قبلہ ہوگا کہ نہیں جی قبلہ ہوگا اس لیے درست ہے بعض علماء نے کہا کہ درست نہیں ہے کہ کیوں قبلہ بعض لوگوں نے کہا کہ سترا اگر لگا لے آدمی کوئی اونچی جگہ رکھ لے ہاں اونچی چیز رکھ لے سامنے تو صحیح بات یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی لیکن وہاں بیت اللہ کے اندر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو اوپر کیسے چڑھیں گے کبھی وقت کچھ علماء نے جن شیخ الباس شیخ السمین اور لجنا دائمہ وغیرہ کا فتویٰ یہی ہے کہ لوگوں نے ذکر کیا کہ اگر اللہ نہ کرے ہاں اللہ نہ کرے کہ کبھی جو ہے ہاں بیت اللہ نہ رہے کہ کوئی ڈھا دے یا اس کو بنانے کے لیے جو اس کو, اس کو نئے سرے سے بنانے کے لیے اس کو منہدم کر دیا جائے تو ایسا تو نہیں ہے کہ فوراً پھٹ سے کھڑا ہو جائے گا کچھ نمازیں تو ایسی ہوں گی جو کیا کہتے ہیں اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے پڑھی جائیں گی لیکن بیت اللہ سامنے نہیں ہوگا اس کی جگہ ہوگی تو اس لیے علماء نے کہا کہ نماز ہو جائے گی ہاں بعض علماء نے کہا کہ نہیں لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ہو جائے گی جس طرح سے آدمی آ? آ? دوسرے تیسرے فلور پر ہوٹلوں میں اوپر نماز پڑھتا ہے فلائٹ پہ جا رہا ہے تو نماز پڑھتا ہے ہاں تو قبلہ رخ سمجھ لیجئے کہ بیت اللہ کا بیت اللہ کا بیت اللہ ہمارے لیے قبلہ ہے زمین کے اندر بھی زمین پر بھی اور زمین کے اوپر بھی فضا میں بھی یہ ہمارے لیے قبلہ ہے کوئی بیڈ روم میں نماز پڑھتا ہے تو بیڈ روم میں نماز پڑھتا ہے بیسمنٹ میں تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں جہاز ہاں تو مفتی صاحب نے بتایا نا آپ کو کہ بیت اللہ کے اندر جب نماز پڑھیں گے تو چاروں طرف پڑھ سکتے ہیں چاروں طرف پڑھ سکتے تو گویا کہ چاروں طرف قبلہ ہے تو دیوار ہی ہمارے لیے صرف نہیں وہ جگہ ہے بلکہ تو جب یہاں پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے قبلہ تو کسی, کوئی نہ کوئی دیوار اس کے سامنے یا خیالی دیوار جس کو کہتے ہیں وہ تو رہے گی کہ ہاں زمین سے اوپر تک یہ قبلہ ہے ہمارے لیے سمجھ گئے تھوڑا سا آپ لوگوں کو وہ کرنے کے لیے <laughs> مفتی صاحب کہہ دیتے ہیں ہم بھی مفتی صاحب نہیں ہیں بس تو یہ حدیث گرچہ سرد کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن چھ چیزیں جن کے بارے میں بیان آیا ہے ان جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے دوسری حدیثوں کے اندر بھی لیکن یہ جو ساتویں چیز ہے اس ساتویں چیز کے سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی بیت اللہ کے اوپر جی وان ابھی دیکھیے پڑھنے پڑھانے سے کیا ہے مناقشہ کرنے سے پوچھنے سے کچھ باتیں آدمی کے سمجھ میں آ جاتی ہیں کچھ پوچھی جاتی ہیں کچھ سمجھائی جاتی ہیں تو بعض ذہن میں بیٹھ جاتی ہے سمجھ رہے نا؟ جے. جے. جے. ہیں نا جی قبرستان میں قبرستان میں آپ کیوں چلے جاتے ہیں جنازے کی نماز پڑھنے مردہ کیوں کہیے کہ مردہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں یہ کہیے ہاں دیکھیے ان کا یہ ہے کہ قبرستان میں اگر مردے کو رکھ کر کے وہاں نماز پڑھی جائے تو وہ بھی درست ہے باہر پڑھی جائے تو وہ بھی درست ہے کیوں اس لیے کہ وہ نماز صلاح جنازہ ہے اس میں رکوع اور سج سجدہ نہیں ہوتا ہے اور جب مردے کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں جو باہر ہے تو جو مردے اندر ہیں ان کے لیے بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و نے بعض حالات میں ایک خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی یا کوئی صاحب فوت ہو تو صحابۂ کرام ان کو دفنا دیا راتوں رات یا کبھی دفنا دیا تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے موجود تو کچھ دنوں کے بعد آپ نے پوچھا کہ وہ خاتون نہیں نظر آ رہی جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی تو سر لوگوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئیں جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بتایا کیوں نہیں بتاؤ مجھے وہ قبر کہاں ہے شاید ایک ہفتہ گزر گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر تشریف لے گیا اور وہاں نماز جنازہ ادا کی تو قبرستان پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں جس طرح مردے کے سامنے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں اسے قبرستان پر بھی پڑھ سکتے ہیں عام نمازیں جو ہیں وہ نہیں پڑھی جا سکتے ٹھیک ہے جی صلاحتِ جنازہ میں رکو اور سجدہ اسی مقصد کے تحت نہیں ہوتا ہے کیونکہ سامنے جنازہ ہوتا ہے وہ نماز ادا کر لی جاتی ہے کھڑے کھڑے بات سمجھ میں آ گئی جی مرسد غنوی رضی الله تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا قبور تجرس نبی صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایہ ابو مرسد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے ان کا نام کناز ہے ان کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو تو عام نماز مراد ہے صلاحتِ جنازۂ مراد نہیں ہے ولا تجلس اور قبرستان پر بیٹھو قبرستان پر مت بیٹھو اب اس بیٹھنے کے کئی معنی علماء نے بیان کیے ہیں ایک تو اگر قبرستان پر لوگ جنازہ وغیرہ دفن کرنے جاتے ہیں تو خیال کریں خیال کریں کہ جہاں قبر ہے اس کے اوپر نہ بیٹھے ہاں ایک تو معنی یہ ہے دوسرے کہ قبرستان کو پر ٹیک نہ لگائے آدمی کہ ہاں نیچے دوسری طرف بیٹھا ہو بغل میں بیٹھا اور قبرستان پر ٹیک لگا کر کیسے بیٹھے تیسرا معنی بڑھا بہتر اور عمدہ معنیٰ ہے وہ کیا ہے کہ قبروں پر مجاور بن کر کے نہ بیٹھو قبروں پر مجاور بن کر کے نہ بیٹھو قبرستان پر بیٹھنے اور ٹیک لگانے سے قبر کی توہین ہوگی ہاں احانت ہوگی اور مجاور بن کر کے بیٹھنے میں قبر کی تعظیم ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے منع فرمایا دونوں معنی لیا جا سکتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ جی تو جو آج قبروں پر میلے ٹھیلے اور یہ جو سب کچھ کرتے ہیں یہ سب حدیث کے رو سے منع ہے ممانات ہے یہ سب ساری چیزوں کی بیٹھنے کے بارے میں مجھے وہ حدیث نہیں معلوم ہے نہیں مرزا صاحب ایک حدیث کی طرف اشارہ کر کرے لیکن وہ مجھے معلوم نہیں وہ کیا بتا رہے ہیں اب ان سے کہیں تحقیق کر کے لے آئیے اگلے درسے میں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگیٹھی کے اوپر یعنی آگ کے اوپر بیٹھ جانا ہاں مجھے بن کر کے بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے جی جی ایسا ہے کہ اب کبھی مسجد ہاں ہاں جی نہیں ایسا ہے کہ جب مسجد میں کسی جگہ قبریں ہوگی چاہے ہو طرف یا بائیں طرف مسجد کے احاطے میں ہوگی تو کبھی نہ کبھی لوگ وہاں پر نماز پڑھیں گے ہی ہاں جمعہ کا دن ہے جیسے اب بیچ صحن میں مسجد ہے تو جمعہ کے دن مسجد کیا باہر روڈ پر لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا رخ ہوتا ہی ہے تو صحیح یہ ہے کہ اگر بات میں قبر بنائی گئی ہے ہاں تو اس قبرے کو اکھاڑ کر کے مسجد کو پاک کو صاف کر دینا چاہیے اور اسے جس کی قبر ہے اس کو اس کی مٹی وٹی لے جا کر کے دوسری جگہ دفنا دینا چاہیے جی اب ایک اعتراض آ گیا हुँ. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت مسجد نبوی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو مسجد بنائی گئی تھی اس وقت مسجد الگ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سب بیویوں کے الگ الگ تھے مسجد میں داخل نہیں, نہیں, نہیں تھے اور انبیاء اکرام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی کے نبی جہاں فوت ہوتا ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو دفن کیا گیا اس وقت بھی وہ حجرہ شریفہ کیا تھا باہر تھا مسجد میں داخل نہیں تھا خلفۂ راشدین میں سے حضرت عثمان ندی اللہ تعالیٰ عنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے غالباً نہیں کی عثمان ندی اللہ تعالیٰ عہوں نے کی اور دوسرے بہت سارے خلفہ اور مسلم حکمراں آئے انہوں نے توثیق کی بعد کے دور میں غالباً عثمانی خلافت میں تاریخ مجھے نہیں معلوم ہے عثمانی خلافت میں کیا کیا گیا کہ ہاں مسجد کی توسیع ہاں دونوں طرف یعنی ہاں مشرق اور مغرب دونوں جانب کر دی گئی جب مسجد کی توسیع اس طرح سے کر دی گئی جب کہ اس وقت کی علماء نے روکا منع کیا مسجد کی توسیع کہ اس طرف جو ہے توسیع نہ کی جائے مشرق کی طرف پیچھے کی جائے اور آگے کی طرف کی جائے بص اللہ اور آگے کر دیا جائے لیکن اس جہت میں نہ کیا جائے کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہاں ابو بکر عمر رضی اللہ عماء کی قبریں بھی جو ہے ان کا کمرہ بھی آ جائے گا اور قبریں بھی مسجد میں داخل ہو جائیں گی لیکن بہرحال اب جس بھی حاکم نے کیا ہو وہ اس نے علماء کا مشورہ نہیں طلب کی مانا اور اس نے کر دیا یہ غلطی اس کی طرف سے ہے یہ غلطی اس کی طرف سے ہے نہ تو صحابہ کے دور میں اور نہ بعد کے خلفاء کے دور میں نہ امہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ امام شاف امام احمد رحم الرحمۃ اللہ, اللہ علیہ وغیرہ کے زمانے میں ایسا ہوا تو اب آج جس کسی نے ایسا کر دیا جس کسی نے ایسا کر دیا تو اب غلطی اس کی ہے لیکن اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا حدر شریفہ تھا پھر اس کے بعد دیوارہ پھر اس کے بعد دیوار پھر اس کے بعد دو تین دیواریں ہیں اور کسی خل... کسی حاکم نے کسی بادشاہ نے اس کو کیا بنایا کہ اس طرح بنایا ایسے ٹرینگل کے ساتھ دیوار بنایا دیوار جو بنائی ایسے بنائی تاکہ جو ہے وہ کراس کر جائے رخ جو ہے وہ کراس کر جائے پھر بھی پھر بھی کیا کہتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے تو رخ ہوتا ہی ہے اس طرف جو ہے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ جو ہے وہ رخ کرتے ہی ہیں تو یہ غلطی ہوئی اب یہ ہے کہ آج کے وقت میں اس چیز کو ختم ابھی تک نہیں کیا گیا اور اب ممکن بھی نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ ایک مجبوری تھی ہاں کہ کسی بادشاہ نے کر دیا کسی خلیفہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء خلفاء راشدین اور صحابہ کے دور میں یہ سب کام نہیں ہوا بعد کے دور میں ہوا یہ غلطی انہوں نے کی اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو شیخین کی قبر مبارک وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا اس لیے یہ مجبوری بہتر ہے کہ آدمی اس رخ میں جا کر کے نماز نہ پڑھے لیکن اب جمعہ میں سب ساری وہ اب اس میں جو ہے بہت سارے بدعتی حضرات اور بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو خاص کر کے وہیں حضرت شریفہ کے پیچھے ہی جا کر کے وہ مراقبہ کرتے ہیں ہاں ایسے سر نیچے کر کے بیٹھ جاتے اس کو مراقبہ کہتے ہیں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اب کیا کس لیے بیٹھتے ہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے ان کو نظر آئے ہاں کچھ دیکھیں یہ سب خراف ہیں تو یہ ایک مجبوری تھی جس کو آج فٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دلیل بنا کر کے مسجدوں میں قبریں بنائی جائیں کیوں اس لیے کہ وہ دلیل ہمارے لیے نہیں وحی کا سلسلہ ختم ہونے ہونے کے بعد صحابہ اکرام کا دور ختم ہونے کے بعد یہ کسی خلیفہ نے ایسا کیا غلطی اس کی ہے شریعت کا حکم اپنی جگہ پر اٹل ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس نے بھی کیا غلط کیا اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صاحبین کی قبر ہے رضی اللہ عنہم اس لیے اس کو منتقل بھی نہیں کیا جا سکتا ہے سمجھ گئے بہت سارے علماء آج بھی خواہش رکھتے ہیں کہ اس حصے سے مسجد کا حصہ ختم کر دیا جائے وہاں سے اس دوسری طرف توسیع کی جائے تاکہ وہ جو ہے شبحہ ہی ختم ہو جائے کسی کو کہنے کا وہ نہ ملے اب آج جو ہے تو عثمانی خلافت کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت شریفہ پر گمبد خضرہ بنا دیا گیا اب آج لوگ غنبد خزرہ کو اپنے لیے دلیل بناتے ہیں کیا دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر تو گنبد بنا ہوا ہے تو آپ کیوں بنا کرتے ہیں ہاں تو یہ گنبت پہلی بات تو یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تو کمرے میں ہوئی تھی کمرے میں بنائی گئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی آپ کو کہیں عام جگہ نہیں لے جا لے جایا جا سکتا تھا اب اس پر اگر کسی نے چھت بنا دی اوپر کسی نے گنبت بنا دی تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے ہماری لیے دلیل قیامت تک کیا ہے قرآن اور حدیث کسی کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے چاہے جس نے بھی کیا کسی کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو سجانے اور زیب و زینت کے ساتھ سمارنے سے منع کیا کہ کی نہیں مسجدوں ہاں اب آپ جو ہے مسجد نبوی کے اگلے حصے میں ترکیوں کے دور والے حصے کو جا کر کے دیکھیے کتنا رنگ روغن ہے دیکھیں گے آپ پھر کیا ہم دلیل بنائیں گے مسجد نبوی کو کیا ہمارے لیے مسجد نبوی جو ہے نمونہ ہے آئیڈیل ہے کہ ہم بھی اپنی مسجدوں کو اسی طرح سے بنائیں سنوارے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بنا کیا کس نے کیا بعد میں جو دولت رحمانیہ کے دور میں اور اسی طرح سے ترکیوں کے دور میں سب کچھ کیا گیا ہماری تو خواہش یہی یہ ہے کہ رنگ روغن جتنے بھی ہیں بالکل سادے پینٹ سے جو ہے پوت دیا جائے ہاں کیوں لوگ نمونہ اس کو منایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا روکا اس سے میں تو پہلی بار جب میری نظر پڑی میں گیا سن پنچانوے نائنٹی فائیو میں تو میں تو دنگ رہ گیا حیران رہ گیا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یہ رنگ روغن ہے جس سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو اب کسی نے کیا اب وہ چیز ایک رسم چلی آ رہی ہے اس کو تو ختم کرنا چاہیے بہر اللہ تعالیٰ توفیق خدا فرمایا اگح وانبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احدکم المسد فلیم غل فعم غافی نعلۂ اذن او قدر فلیم صاحم علیہ یہ حدیث بھی صحیح ہے یہ حدیث کس تعلق سے ہے کہ جوتے کے تعلق سے ہے ترجمہ سماعت فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے کوئی شخص سے مسجد آئے تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دیکھ لے اپنے جوتے کو اپنے جوتے کو چپل کو چیک کر لے اگر اس میں کوئی گندگی دیکھے اپنے جوتوں میں کوئی گندگی دیکھے یا کوئی نجس چیز دیکھے تو اس کو کیا کرے زمین پر رگڑ دے اب اس دور میں کبھی کبھی جو ہے بلکہ مسجدوں میں آج کی طرح سے یہ فرش نہیں ہوتا تھا پکا فرش نہیں ہوتا تھا ایسے ہی مسجد میں جیسے کہ کیا کہتے ہیں عام زمین ہوتی تھی اسی طرح سے لوگ جو ہے نماز پڑھ فرش کا بھی انتظام نہیں ہو پاتا تھا کہ کوئی چٹائی یا اس طرح کی چیز ڈال دے ہاں بالو وغیرہ ڈال دیتے تھے لوگ تو لوگ آ کر کے اپنے جوتوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے ہم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہے تم میں سے ہاں مسجد میں آئے تو دیکھ لے اگر جوتے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو دیکھ لے اپنے جوتے میں کہ کوئی گندگی نہ لگی ہو اور پھر ایک بات اور ہے خدیط اور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و نے جہاں موضوع پر چمڑے کی موزے ہو یا ویسے موضوع پر مساح کرنے کی اجازت دی اسی طرح سے جوتے پر بھی مساق مساح کرنے کی اجازت دی یا ٹخنوں سے ہاں جو کھلے ہوئے جوتے ہوتے ہیں اس میں نہیں بلکہ ٹخنے بند والے تک جو جوتے ہوتے ہیں ہاں ان پر اگر کوئی شخص وضو کر کے پہن لے جوتا اور باندھ لے بندھن وغیرہ پھر اس پر وضو کرتے وقت اوپر سے مسا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس زمانے میں لوگ ویسے بھی عام چپلوں میں عام جوتوں میں بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جوتے میں کوئی نجاست وغیرہ نہ لگی ہو تو نماز پڑھ لے اسی طرح سے دیکھ لے اگر نجاست لگی ہو تو اس کو زمین پر رگڑ دے اور پھر اس ان جوتوں میں نماز پڑھے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ جوتوں میں نماز ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص جوتا پہن کر کے نماز پڑھے تو جوتے میں نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے, جائے گی اسی طرح سے لیکن شرط یہ ہے کہ دیکھ لے کہ جوتے میں نماز... کوئی گندگی تو نہیں لگی ہے اگر گندگی نگ... نہیں لگی ہے تو جوتے میں نماز پڑھ سکتا ہے اسی طرح سے اللہ الاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جوتے میں نماز پڑھائی ہاں جوتا پہن کر کے نماز پڑھائی دا. بیچ نماز ہی میں دوران صلاح تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار دیا صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی جوتے اتار دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتار دیے انہوں نے کہا دیکھیں اسی کو اقتداء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اتباع انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار لیے ہاں نبی صلی اللہ علیہ و کو دیکھا کہ جوتے اتار دیے صحابہ کرام نے یہ انتظار نہیں کیا کہ نماز ختم ہو جائے تو پوچھیں تب اتاریں نماز کی حالت میں بھی انہوں نے جوتے اتار دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا آپ نے جوتے اتارے اپنے تو ہم نے بھی اتار دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا تو جبیر علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے تو میں نے جوتے اتار دیے تم لوگوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی معلوم یہ ہو کہ اگر گندگی لگی ہو تو اس جوتے میں نماز نہیں پڑھ سکتا اگر گندگی نہ لگی ہو صاف ستھرا ہو ہاں تو اس جوتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے پڑھی جا سکتی ہے اب آپ ذرا سا آپ یہ دور تک نہ سوچیے آپ ذرا سا گرمی کے موسم میں آپ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں ہر مین میں اگر آپ کو جو ہے اندر جگہ نہ ملی باہر فرش پر نہ جگہ ملی اور فرش بالکل ہاں بہت گرم ہے تو آپ کیا ہاں سوچیں گے نہیں نہیں نہیں نہیں جوتا پہن کر نماز نہیں ہوتی تو چھالے پڑ جائیں گے پاؤں میں کھڑے کھڑے ہاں کھڑے نہیں ہو سکتے وہاں تو اس لیے شریعت کی جو رخصت ہے جو چیز ہے اس کو اپنی جگہ پر رکھیں اب یہاں پر بھی جو ہے بعض جو ہے عسکری پورا پورا جوتا باندھے ہوئے آتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہیں نماز پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں اب لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو مسجد کی توہین کر رہے ہیں مسجد کی بےحرمتی کر رہے ہیں مسجد نبی سے بڑھ کر کے کون سی مسجد ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے یہاں کا فرش وہاں کی مٹی ہاں وہاں کی مٹی ہاں یہاں کے فرش اسے بہتر مشجد نبوی میں صاحبہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر کے نماز پڑھ لیتے تھے ہاں تو اگر کوئی اس طرح کا اہتمام صاف ستھرا اگر ہو تو پڑھ سکتا ہے لیکن اب چونکہ اب آج کل کی مسجدیں اس طرح سے دوسری حیثیت رکھتی ہیں اس لیے آدمی جو ہے آپ باہر جوتے اتارنے کی جگہ ہے آ کر کے نماز پڑھ لے درست ہے لیکن اگر کوئی پڑھے تو اعتراض اس کو نہیں کرنا چاہیے اپنے دماغ سے اس کو زیادہ نہیں وہ کرنا چاہیے جی اسی طرح سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر گندگی لگی ہو جوتے میں ہاں تو اس کو مٹی میں رگڑ دینے سے اس کی پاکی ہو جاتی ہے یہ جوتوں میں اگر گندگی لگی ہو یا کسی بھی اس طرح کی سالڈ چیز پر گندگی لگی ہو اور مٹی سے اس کو رگڑ دیا جائے تو وہ چیز کیا ہوگی پاک ہو جائے گی اور ایک حدیث آپ کے سامنے سے گزری ہے کہ جو علت لیل ارد مسجدوں وقوع کہ مسجد زمین کو ہمارے لیے ہاں مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائی گئی ہے تیمون کر سکتے ہیں کہ نہیں مٹی سے جی اسی طرح سے استنجا پاک کر سکتے ہیں کہ نہیں مٹی سے ہاں ڈھیلے سے کر سکتے ہیں کہ نہیں جی کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہ حدیث آ, آ, آ, سامنے گزری کہ اگر جوتے میں کسی طرح کی گندگی لگی ہو اور جوتا بھی اس طرح کے دانے دار جوتا نہ ہو کہ جس میں گندگیاں کچھ رک جاتی ہیں جیسے عام سے آج کل کے جوتے جو ہوتے ہیں وہ برابر بالکل بلکہ کیا کہتے اس میں نشانات اور کچھ اس میں گڈھے بنے ہوئے ہوتے تو اس طرح کے جوتوں کو آپ رگڑیں گے زمین پر تو اندر والے حصے اندر والا حصہ صاف نہیں ہوگا اس لیے اس میں خیال کریں ہاں آپ البتہ عام طور سے جو جوتے ہوتے ہیں اس میں اگر کچھ چیزیں نہ اس طرح کی رک جانے والی نجاست نہ ہو تو اس کو رگڑ دیں گے تو وہ پاک ہو جائے گی اس پر ہے جائے اس طرح کی کوئی چیز ہے جی معن تردی اللہ تعالیٰ عنہ قالقان رسول الله صلی الله علیہ وسلم ادا وقد کم الاضابفی فقہ رحما اطراب یہ ایک دوسری حدیث ہے ہاں اور یہ بھی ہاں گرچہ یہاں پر آپ کی کتاب میں 171 نمبر کی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن یہ حدیث صحیح ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا اس لیے کہ پچھلی حدیث ابھی گزری وہ بھی صحیح ہے تو اسی معنیٰ کی تو یہ حدیث ہے کیا ترجمہ اس کا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص ہے اپنے موزے سے خف کس کو کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو ہاں چمڑے کے موزے سے کوئی اگر جو ہے گندگی پر گزر جائے ہاں گندگی پر گزر جائے مثال کے طور پر ہاں خف پہنا ہوا چمڑے کا موزہ اور گھر سے مسجد آ رہا ہے راستے میں کہیں کوئی گندگی پر سے اس کا گزر ہو گیا غلطی سے آدمی ویسے تو دیکھ کر کے آدمی احتیاط کر کے چلتا ہے لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے ہاں اس کے جوتے میں گندگی اس طرح سے ہاں لگ جائے آپ رون دے گندگی کو تو ان کی پاکی کیا ہے موزوں کی پاکی کیا ہے اطراب مٹی ہے یعنی جیسا کہ پیچھے پچھلے حدیث میں پھل سے ہو تو اس گندگی کو کیا کرے رگڑ دے پاک کر لے اس کو مٹی سے اور اس طرح سے ہاں صفائی ہو جائے گی جی شیخ البانی رحمتہ اللہ علیہ نے سبھی اس کو صحیح قرار دیا ہے وہ ان بن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ قال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں ابھی پینتیس منٹ تو ہوئے ہیں یار مرزا صاحب میں سوچ رہا تھا جس کو ختم کر لیں چلیے المعویت بن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انلیہفیہ شی امن کلام الناس اناح و تصبیح و تقبیر و اکرأۃ القرآن و مسلم یہاں سے نماز کے سلسلے میں ہاں حدیث گزر چکی ہے کہ تحلیل وحت تحریم و حد ہاں نماز کے باہر کی چیزوں کو حرام کرنے والی کیا چیز ہے تکبیر جب تکبیر تحریمہ بندہ کہہ لیتا ہے تو نماز کے باہر کی چیزیں ہاں وہ سب ممنوع ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہیں اور انہی چیزوں میں سے کیا ہے گفتگو بھی ہے گفتگو بھی انسانی کلام بھی ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے فرمایا کہ بے شک یہ نماز یہ نماز اس نماز کے اندر لوگوں کی گفتگو کی کوئی چیز درست نہیں ہے یعنی گفتگو درست نہیں ہے بلکہ یہ نماز کس لیے ہے تسبیح ہے تکبیر ہے قرآن کی قرعت ہے یعنی اس نماز میں تسبیح تکبیر اللہ کا ذکر قرآن کی قرآن کی تلاوت وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں گفتگو نہ کی جائے بات چیت نہ کی جائے اصل میں اس حدیث کا ایک شان نزول ہے جو پہلے تھوڑا سا بتایا گیا تھا ہاں تک بھی وہ سورہ فاتحہ کے بیان کے وقت ہے کہ ایک صحابی آئے ہاں نماز پڑھنے لگے ان کو چھینک آ گئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا ہاں تو نماز کی حالت میں دوسرے نے کیا کہا ہاں ارحمک اللہ ہاں ارحمک اللہ کہا تو آ, انہوں نے کہا یہ حدیق ملّہ اس طرح سے لوگ جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے دیکھنے لگے اور انہوں نے کچھ لفظ بھی بول دیا آ, اور انہوں نے کہا کہ ہاں تم کیوں مجھ کو گور گور کر کے دیکھ رہے ہو تو اس کے بعد جو ہے نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز جو ہے لوگوں کی کلام کے لیے مناسب نہیں ہے بلکہ یہ تصدیح تکبیر تحمید کے لیے ہے اور یہ حکم بات کا ہے یہ اس حکم سے اس حکم سے معلوم یہ ہوا کہ اس حکم کے بعد جو ہے لوگ جو ہے گفتگو کرنے سے پرہیز کرنے لگے ورنہ شروع میں کیا تھا شروع میں شروع میں جب جب شروع میں نماز فرض ہوئی تھی تو لوگ جو ہے گفتگو نماز میں کر لیا کرتے تھے ضرورت کی بات بول لیا کرتے تھے نماز کی حالت میں اسی طرح سے بعد میں آنا والا پوچھتا تھا کہ رکعت ہوئی ہے بھائی صاحب ہاں کتنی رکعت ہوئی تو, تو وہ پڑھ کر کے پھر نماز میں شامل ہوتا تھا اس طرح سے جو ہے شروع میں ایسا تھا بعد میں اس چیز منع کی گئی اور وہ حدیث آگے آ رہی ہے ہاں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت سے روک دیا جی لیکن وہ سب چیزیں کیا گئی ختم ہو گئی روایت موجود ہے روایت موجود ہے یہ دیکھیے آگے آگے والی روایت پڑھ لیجیے وہاں زیدبر اننا ان کن علّہ تکلّم صلاح علّہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گفتگو کر لیا کرتے تھے نماز میں اللّہ تکلّم الفصل نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گفتگو کر لیا کرتے تھے یہ تکلّم وحدنا ب صاحب ہی ہی کہ آدمی اپنے ساتھی سے اپنی ضرورت کے بارے میں بول لیا کرتا تھا حتیٰ نسلت یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی حافظ علیہ صلاواتی وصلاط الغسطیٰ کے نمازوں کی حفاظت کرو خاص کر کے بیچ وقت بیچ والی نماز کی حفاظت کرو اکثر روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہہ رہے فمر نابسکوت تو ہم لوگ ہم لوگوں کو حکم دے دیا گیا کس بات کا سکوت کا خاموشی اختیار کرنے کا ہم لوگوں کو حکم دے دیا گیا و روحین عن الکلام اور ہم کو کلام سے گفتگو سے منع کر دیا گیا تو شروع میں یہ متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے مسلم کے الفاظ ہے تو شروع میں ایسا تھا کہ لوگ گفتگو کر لیا کرتے تھے بات چیت کر لیا کرتے تھے ہاں لیکن بعد میں اس سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو منع کر دیا گیا اور سپوت اور پھر اس کے بعد سے لوگ اپنی باہر کی باتیں لوگوں کی گفتگو نماز میں نہیں کرتے تھے ایک دو واقعات اس طرح کے پیش آئے تو انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و علیہ وسلم جی ایک سوال ہے ممتاز بھائی کا یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اگر چھیک آئے تو الحمد للہ کہہ سکتے ہیں ہاں الحمد للہ آئے تو الحمد کہیں گے آہستہ سے کہیں نماز کی حالت میں چاہے جس حالت میں ہو نماز کی حالت میں ٹھیک آئے تو الحمدللہ للہ خاموشی سے کہہ سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں اس کا ذکر نہیں ہے اس لیے کہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اب نماز میں تو ایسا نہیں جیسے اب آیت پڑھیں گے محمد الرسول اللہ یعنی مما محمد اللّہ رسول اس طرح کی آیت آئے تو اس طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا نماز میں ثبوت نہیں جو دے ایک آدمی جی, آئے جی